کہ بدر کی جنگ میں ساری رات جناب رسول اللہ صلی اللہ صلاح نے دعا مانگی ہے یہ ایک چھبر بنایا صحابہ اکرام میں تو اس کے کھڑے کو ساری آپ نے دعا مانگی ہے اور بدر کا فیصلہ جو ہے وہ اسلحے سے نہیں ہوا ہے تعداد سے نہیں ہوا ہے وہ دعا سے ہوا ہے اسلح کا سوال یہ تھا کہ ستائیس نے تیس اونٹ اور چار تلوارے ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے چار تھوڑا سی کیوں کہ یہ جو تین سو آدمی تھے لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے یہ تو قابل کو روکنے کے لیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا بنا بنا منصوبہ تھا کہ کیسے حال میں لڑانا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات فیصلہ ہو جائے کہ فتح کیسے ہوتی ہے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 اپنی بحثر ووانی بحثرا ہونے کے حالات اور اس میں جو ہے یعنی ایسے حال میں ہوئی ہے تو پتہ بھی ایسی ہوئی ہے کہ تین سو تیرہ نئے ہزار میں سے ستر آدمیوں کو قتل کیا ہے اور عام آدمیوں کو نہیں بڑے بڑے پیلوانوں اور بڑے بڑے جنگجو کو کہ جن کے نام دنیا عرب میں مشہور تھے آپ سطر کو یہ قیدی بنایا اور باقی جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں اور یہ ان کی زندگی میں یہ اور نہیں سکتا تھا کہ ایشی آدمی اور میدان چھوڑ کر بھاگ رہا اور پیچھے سے دوڑ رہے ہو آدمی یہ ہوا ہے کی کی جنگ میں جو ہے تو تعداد ان کے قریب ہے جی کہ وہ بہت میں کتنے تین ہزار ہیں گفار کی جنگ دو ہزار گاڑ ہے کہ تین ہزار تین ہے اس میں سات سو تعداد رہ گئی کہ منافقین کے نکلنے کے بعد اور اس میں جنگی اسباب ٹھیک ہیں کم از کم ایک تعداد تو ہے ایک چاہیے غریب تو ہے آس اصلیہ ہے سب کچھ ہے لیکن نکلتے وقت حضور صلی اللہ علم کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں اور نوجوانوں کی رائے تھی کہ میدان میں مقابلہ تاکہ مزہ آئے لڑنے کا تو اب وہ, وہ نوجوان نوجوان جو تھے منشا نہیں سمجھ سکتے تھے اپنی نموری کی وجہ سے نکلنے کا فیصلہ ہو گیا حضور کی منشا کے خلاف فیصلہ ہو گیا کہ جائیں گے لڑنے کے لیے اور دوسرا جو ہے تو پچاس وال جو تھے وہ ہٹ گیا اپنی جگہ سے مکر سے پہلے اشتحادی ان سے اشتراز اشتراز اشتراز اشتراز اشتراز کی یہ رائے ہوئی کہ بکم ختم ہو گیا ہے لکھا ہے نا کہ مال غنیمت کے لالچ میں نوز مال غنیمت کے لالچ میں جگہ کو چھوڑ کر آ گئے تو نے جو کہا ہوا ہے کہ آخر تو میں سے بات کر بعض آخرت کو چاہ بعض دنیا کو چاہا تو یہ اللہ تعالی کا خدا ہے برنوں سے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 کار ایک آدمی کے لڑنے کی حیثیت کے مطابق تقسیم ہوگا لہٰذا مال تو کسی اکیلے کو آنا نہیں تھا کہ اس کی لالش کے لالچ میں وہ بڑے سے ہاں یہ کہ اس کو بال جمع کرتے دل خوش ہو رہا تھا لڑتے ہوئے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے مال جمع کرتے دل خوش ہو رہا ہے تو وہ قرآن پاک نے اس بات پر کہا ہے مین کو مئی رضو دنیا میور اللہ کا تو وہاں ساری باتیں ہیں جی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ کی بعد کے رہ جانے کی وجہ سے تو فتح شکا سے بدل گئی یونین میں تعداد مسلمانوں کی چار ہزار مسلمانوں کی بارہ ہزار کے ہزار چار ہزار تین گنا زیادہ ہے اور رجو اللہ کی روح جو داخل نہ ہوئی جو پہلے ہوتی تھی بس بے فکری سے بے فکری سے چل رہے ہیں کہ بس میدان میں پہنچنے کی ڈر ہے پہنچتے ہی چار ہزار کو ختم کر دیں گے تو میدان میں جب پہنچے اتنی تینوں کی بارش ہو رہی تھی کہ کوئی میدان میں جم ہی نہیں سکا اور یہاں تک کہ چتر بتر ہو گئے اور جس وقت پھر دوبارہ میدان میں صرف گیارہ آدمی رہے ہیں بنا بھی رسول صلی سم رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دس آدمی رہے ہیں کہ پھر آواز دینے کے آواز جب دیئے چار سو جمع ہوئے ہیں پھر چار سو نے چار ہزار پہ شکست دیے کہ تعلق رحمۃ اللہ ایک لشکر جو ہے تو یہ چلا تو اس وقت کہ ایک دریا پر آزمائش ہو گئی کہ پانی جو ہے تو پیو پانی جو ہے ہاں سے نہیں پینا ہے بہت کسی کو پیاس لگ گئی تو ایک چلو پیے جی اتنا بس تو ساڑھے تین سو تیرہ آدمیوں کے باقی جو سن نے پیڑ بھر کر پی لیا جوں پیڑ بھر کر پی لیا بس تو بدن ڈھیلے ہو گئے آگے چل نہیں سکتا بس تین سو کوئی اللہ نے منتخب کرنا تھا منتخب ہو گئے اور یہ دعائد کب منفی کلی فیاتن غلط اندر اللہ اس لیے گھبرائیے کہ بعض اوقات تھوڑی تعداد کو اللہ تبارک بڑی تعداد پر عارف کر دیتا ہے سلامت اللہ تنہیں اکیلے گیارہ سال کے بچے نے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 کل مجھ سے کہتے ہیں میں نے اکادی کے پیچھے نماز پڑھی ہے پتہ پتنی میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں میں نے کسی سے پیچھے پڑھی ہے کہ فضل فضرامان کے پیچھے پڑھی ہے بٹ میں نے کہا بھائی خاص ہو جی اللہ میں سے ہے جس کے بیچ نماز پڑھی ہے اتنا تو اس کو غلط فہمی ہے ہمارے پاس آتا چاہتا ہوں باقیوں سے کیا گلا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 تو جب میری والدہ صاحبہ کسی کے بارے میں بےپیرہ کیا دیتی تھی کہ فلانا بےتیرا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اس آدمی سے کسی خیر کی کی توقع نہیں ہونی ہے یہ ہر اولٹے کام کر سکتا ہے انہیں ہمارا سواگت بچپن تک خبر پائی نہ تو بیت کے میں نہ علماء کی مجالس میں نہ تبلیغ و دعوت کے کام میں نہ کسی جادی تنظیم کے ساتھ نہیں کہیں مدارتیں پڑھنے کے حالات تو اس آدمی وزیر کہاں سے ملے گا ہاں اس کو تو کاپر اپنے پر میں لا کر جور سے کرایہ کرا لے گا تو بات حکومت نے کہا نا کہ چاہتے ہو تو پتھر کے زمانے میں چلے جاؤ اور نئے زمانے میں چلنے ہیں تو ہماری بات مان کے چلنی پڑتی بالکل مانیں گے تو بہت دن پچھلے جمعے ہمارے جمعے کا ختم تھا تو ہمارا ایک دوست مدینہ منورہ میں ہوتا ہے حافظ امار صاحب تو وہ آیا ہوا تھا تو عموماً مغرب اپنے اس کے بعد ہم ہوتا ہے بیان پڑھا جاتا ہے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کا تو اس دن پڑھنے والے ساتھی نہیں تھے تو میں نے اعلان کر دیا کہ حافظ امار صاحب جو ہے تو وہ کارگزاری سنائیں گے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 تو اتنی تنخواہ لینے کے لیے آدمی تو جو جو جی قاتل بن سکتا ہے یا صبح حل میں کچر کاتل جی ہوتا ہے جس نے مشہور کی ہوتے ہیں کوئی قتل کرائے مجھ سے کرائے اتنے پیسے دیا کرے ہوتا ہے پچاس ہزار ایک لاکھ اتنے تنخواہ ملتی ہے ان کو تو کہتے ہیں ہم جا کر جب بات کرتے تھے تو بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ بات سنتے نہیں تھے لوگ یعنی جی میں کام کرنے والے کہ ہیں ہم چوکیدار کے پاس بیٹھتے جو باہر کھڑا ہوتا تھا اس کو دعوت دیتے دیتے ایمان کیا کہ ہم نے ہم سے کہا ہوا تھا کہ ایمان اور آخرت کو بیان دعوت دیتے تھے اس کا دل نرم ہوتا تھا سفید مسلمان تو ہوتے آخر تو ہمیں اندر لے جاتا تھا پھر اندر والوں سے رابطہ کرتے تھے کہتے ہیں اس میں گئے تو چوکیدار کے ذریعے سمندر گئے سفید ریش آدمی افغانی جو کہ اس کو اس کا انچارج تھا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 کہتے ہم نے پھر جائے دی تو اس پر جو ہے انہوں نے ان ہمارے ہم نے جو ہے تو طالبان کے پاس شکایت داخل کرائی تمہارے شہر میں کیپٹل سٹی میں بیٹھے ہوئے جا ہے اور کام کر رہا ہے اور دین کی بات سن ہی نہیں چاہتے کون ہے ہم نے کہا کہ میں تو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 کا کام کرنے کا کیا طریقہ ہے پہلے یہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی کباہتے بیان کرتے ہیں کباہتے بیان کرتے ہیں کہا کہ پہلے آدمی کے دل میں مسلمانوں کی نفرت پیدا کی جائے مسلمانوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں مسلمان نے سے کر دیا مسلمان نے ایسے کر دیا پشاور میں یہ کر دیا نوشہ میں کر دیا پنڈی میں یہ کر دیا لاہور میں یہ کر دیا یہ مسلمان ہے تو بس میں ایو میڈیکل کالج میں امتحان کے لیے جا کرتا ہوں تو ایو میڈیکل کالج کے انار ڈپارٹمنٹ میں ایک عیسائی اسٹینٹ پروفیسر ہے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے تو وہ شاگرد ہے ہمارا یہاں کا پڑھا ہوا ہے تو میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو یہ ہمارا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ سیمسنگ تم نے جھوٹ بولا فلاحے وقت میں تم تو مسلمان ہو گئے ہو یعنی خود اپنی زبان سے مسلمان کے گھٹیا ہونے کا اعلان کر رہا ہے یعنی عیسائی کو کہہ رہا ہے کہ پہلے غیر مسلم سے جھوٹ نہیں بولے گا تم نے جھوٹ بولا ہے تو مجھے یہ خیر اب میں نے سوچا کہ اب یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پیس گریڈ کا پروفیسر بن گیا ہے لیکن ہیڈ تجھے, تجھے ہے تو سادہ لوگ انوسنٹ ایجنٹ تجھے کرسچن ہے عیسائیوں کا معصوم نمائندہ ہے اس تربیتی نظام کے لیے سہی گزرا ہے مسلمانوں کی کباب سے دھیان کرتے ہیں عرب شیخوں نے یہ کر دیا جی فلاح نے یہ کر دیا جی تو تفصیلی سعودی عرب میں میں کھڑا ہوا ہوں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اور گلی گلی کوچا کوچا جاتوں میں اور قصدوں میں اور شہروں میں پورے سفر میں کبھی میں نے سعودی عورت کو بہتری کا اپنے دروازے کھڑکی میں کھڑا نہیں دیکھا ہے پردہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور جہاز کے لوگ کہتے تھے سوال ہی پیدل نہیں تھا کہ تم مہمان آئے ہوئے کھانا دم پکا کر ہمارے یہاں کھا لو کی اس کے بعد بیان کرتے جب مسلمان کی نفرت میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آدمی اس بات کے لیے آ رہی ہے جو آدمی مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہوں ان کے کباب سے بیان کر رہا ہوں اس کو اسی وقت ڈانٹا کرو المیر کہہ رہا تھا کہ کل ہمارا ایک پروفیسر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا بکت ہے تالبان پاکستان طالبان کی کو کیش کر سکتا ہے ان, ان کے سر پر پیسے لے سکتا ہے بہت زیادہ تو کہتے مجھے غصا آیا میں نے کہا کہ دینا خوب خرچ کی بنا دیں اپنی بیوی بیٹی کو بیچ دے میں نے کہا نہیں اس پیسے نہیں کہنا چاہیے تھا اس پیسے کو کیسے پوچھنا چاہیے تھا معافی کھا دوں مجھے شردہ تاسور رشتے مشتے کے پیسے آپ لے گا نا تو یہ پھر گرم ہوتا ہے کہ تم بیٹی کے رشتے ہو پیسے لیا کرتے ہو کہ تم مجھے جو ہے تو پہاڑوں کا گوار سمجھتے ہو یہ میری لڑائیاں ہوتی رہتی نا یونیورسٹی میں اس نے میری لڑائی ہو گیا کہا میں سے بات ہی نہیں کروں گا اور میں میں تبلیغ بیٹھوں گا تبلیغ میں سے آدمی ہے جو میں ہماری تشکیل تھی تو وہاں ایک تو بےتوک آدمی شاہ کے بعد آیا کہتے ہیں میں تمہاری باتوں پر نہیں سمجھا تو میں نے اس کا سارے واقعے کا فش میں ترجمہ کروایا اب اس کے بعد جھٹ سے جو ہے تو اس نے سنر کے خلاف بات کہی ایک بار سے کہ میں نے کہا چپ شاہ برا خبرہ مکوا پھر اس نے کہا دوبارہ میں چپ شاہ پھر نہیں جمع تیسری بار جس نے کی تو میں اٹھا پکڑا تبلیغ میں نے لاحقا. خدا سے ہنگامہ دو دو آن دوسرے دنیا تو ان کو کہہ رہا ہے تبلیغ والے لوگوں کہ جماعت آئی ہے بڑی اچھی جماعت آئی ہوئی ہے وہاں پر جاؤں نے کہا کہ ہم نہیں جاتے کیوں کہ ان کا تو امیر ہونا ہے <laughs> ہم ان کے بات کہنے جائیں تو خیر ان کے وہ آ, باقی پرانے ساتھی آئے سمجھدار لوگ آئے سمجھانے کے لیے کہ گزارا کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا خیر انہوں نے تو ادب سے برای بات کہا, آجی, سبب تو خبر ہی نہیں کڑی ہاں جی تو کچھ لوگوں نے آپ کی پوچھتاخی کر لی آپ کو خفا کیا ہے سے انہوں نے کہا کہ تو خبر کامل کرنا چاہیے ہاں جی تو میں نے کہا کیا کہ اگر سنت خلاف خبر اکڑے ہوا میں نے کہا کہ تمہارے یہاں کا بڑے سے بڑا خان بات کر کے دیکھے میرے سامنے میں آ جو میں نے وہ آیا تھا کہ میں نے نہ پکڑا تو پھر کہاؤں بس بڑے سے بڑا خاندان مارا کر دیکھے میرے سامنے اس کا میں کیا آشر کرتا ہوں تو خیر جی یہ وہ تربیت کا نہ ہونا نماز تو پڑھ رہا ہے حاج تو نے کیا ہوگا لیکن تربیت میرے رشتہ میں نہیں ہے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 صوبا ان دنیا ارب کی سدلوئی کو نہیں دیکھتے ہو کہ یہ ہر ایک آدمی ایک بوتل پر سات روپے چندہ یہود کو دیتا ہے پیپسی کی ایک بوتل پر کو رسولا کی ایک بوتل پر آٹھ روپے کی آ کے اس کی کتنی ہے آٹھ روپے سات روپے تو چندہ دے رہا ہے دنیا اسلام پر بمباری کرانے کے لیے دی. کافر کو اس میں تو.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 دودھ بوتلوں بند کر کے ایک بڑا ٹرالا لیا اور اس پر سے سپلائی شروع کی تو اس علاقے میں ان ان کی کی سپلائی ختم ہو گئی ان اگر نے ایک لاکھ ان کا ادب تھا ماہبار تو یہ دس ہزار پر آ گئے تو تحقیقات برائی فلانا پتہ چلا کہ فلانی ڈیری فارم ہے فلانا ٹرالا ہے اور فلانا آدمی کر رہا ہے یہ ہمارا ٹرالا جا رہا تھا اس سے ٹرالا لا ٹکرایا گیا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 خیر اب تو خاص تاریخ میں نہیں تھا کہ ان کو ان کی جالت اور ان کی بےجنی کھل گئی تھی ان پر عقائد کی خرابی کہا ایک میں نے اسے کہا کہ جذبہ میں نے نت الخان سے لیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم صنعت ترقی کرو تو کہتے میں پنکھے جا کر سے پنکھے خرید کر لایا کرتا تھا گجرات سے گجرات سے پنکھے خرید کر لایا کرتا تھا وہاں بیٹھا تھا دیکھتا تھا ان کو کرہانے میں تو آدمی تھا یہ کہیں کہتے مجھے اندازہ ہوا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 جاتی بھائی ہے تم اللہ خیر عرض یہ تھی کہ تربیت سے خالی ہے معاف کر کافت ایجنٹ ہے اور اینوسینٹ ایجنٹ ہے معصوم نمائندہ ہے اس کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے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 کافر کے قتل کے لیے راستہ دینے کو جائز کیا رہا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں علم سمجھ فہم کسی میں ہے ہی نہیں کسی میں سمجھ ہی نہیں تو انصاف فرابیہ کو بھیجا ہوا تھا کہ کافر اندازہ لگا چکے تھے دوسری جنگ عظیم سے دوسری جنگ عظیم میں ایک تو انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ جب میدان میں آتا ہے تو اس کا قطع کو نہیں کر سکتا سلطنت اسمانیہ ہماری بہت بڑی رس سلطنت تھی اور اس نے پہلی جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم میں رس کردار ادا کیا ہے اور پھر اسٹریٹجک پوائنٹ پر پڑی ہوئی بہرے روم کے کنارے پڑی ہوئی ہاں جی سویز کمپنی ہے جی نیر سویز جی نی? اٹھارہ سوٹ میں نیرے سویز کا جو ہے تو مالک جو کہ ساری دنیا کی چابی ہے میرے سویز ساری دنیا کی چابی ہے کہ امریکہ سے اگر فوجوں کا منتقل کرنے کی ضرورت پڑے تو سویز کے دروازے کو بند کر دیں تو ان کے ہفتے کے مہینے لگیں گے اس وقت گلوب کی چابیاں جو ہیں گلوب کے دروازے زمین کے نہیں پورے سویز ہے اور آپ کی کراچی کی بندرگاہ اور پورٹ کاسم ہے اور جو ڈاکہ کی بندرگاہ ہے چابیاں نہیں ہیں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 تو لہٰذا جب تک ان کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے ان پر ہم چھا نہیں سکتے تو لان صاحب عربیہ کو بھیجا گیا جس نے آ کر عرب شیخ کی شکل میں اور پیر کی شکل میں لنگر چلایا اور اس پہ کام شروع کیا اس سے پہلے آ کر پرابلم کی اس طرح معلومات کی اس طرح بوری میں سوکھ کرتا ہے پتا اچھا چل کر کیا ہے تو اس لگایا کہ مکہ مکرما میں امیر فیصل جو ہے مکہ مکرما کا گورنر یہ آشمی خاندان کا ہے اور اس کے دل میں جو ہے تو یہ بات کو کھٹکتی رہتی ہے کہ عرب تو ہم ہیں اور حکومت جو ہے وہ ترکوں کی ہے اور بیٹے بھی اس کے ہیں تو اس نے شروع کیا بس کوئی کوئی بات اگر ہو کوئی ترکی صفائی نے کوئی غصہ کر لیا تو بس کیا نہ کیا بس جی حکومت لی ہوئی عربوں کو دوبارہ رہے ہیں بس جی ہاں عربوں کا ہے اور ہے عرب قومیت کا اس کا نعرہ جمال ابد نصر نے بعد میں لیا ہے نارا عرب نے کو بنیاد بنا کر کام کیا اس نے یا یہ جو تھی کون سی کون سی تاریخ ہے جس کی کمسٹ تاریخ نمائندے ہیں یہ وہ بولے وغیرہ اور, او اور یہ نمائندے بعد میں سارا کینگ بنے باز پارٹی کے سیکولر اور سوشل کو لے کر آئے اور نیشنلزم کو نارا لگایا اور تو بار اس وقت لینے کے لیے اس کی یعنی اسی سپورٹ کی ہے کہ یہاں سے مولانا غلام محمد صداروی صاحب اور جو مولانا یوسف بندوری صاحب اور غالباً مفتی مامو صاحب اس میں ہے اخباروں کے البموں کی, کی تصاویر بھی ہیں وہ یہاں سے وہاں گئے ہیں مصر گئے ہیں خیر کیا بات تھی جی؟ عرب قومیت کا نال ہے. ہاں عرب قومیت کا کو لگوایا یہاں کا کیا برتر جا کر کے اس نے امیر فیصل سے حملہ کروا دیا اور تو باٮٔی ترکوں کو تو ان کی ٹریننگ تھی کہ حرم ہارن شریف مقدس جگہ ہے اس کے پاس تو صرف امن و مان کے لیے اسلحہ لے کر چلنا ہے لیکن باقی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے جس کے آدمی نے جس وقت حرم شریف کے چاروں طرف ترک فوجیوں پر حملہ کیا ہے نا تو انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا شہید ہوئے ہیں نام نسب کا اعزازی ہے پر دل کا اعجازی بن نہ سکا شیخ انوسی ایک شمالی افریقہ کا بہت زبردست مذبیر رہنما گزرایا ہے